اما بھی یہ بتائیے کہ شادی سے پہلے تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا کبھی نہیں آپ کو جب معلوم ہوا کہ ان سے شادی ہونے والی ہے تو کسی نے بتایا کہ وہ کون ہے کیا ہے ہاں میرے بھائی نے بتایا میرے بھائی نے بتایا کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت شریف آدمی ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں تو مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا نہ میں نے دیکھا تھا میرے ماں باپ نے کہا کہ اچھا بھئی اگر تم کہہ رہے ہو تو ضرور اچھے ہوں گے بس رشتہ شروع ہو گیا اچھا رشتے کی جب بات ہوئی تو کتنے دنوں کے بعد شادی ہوئی چار مہینے بعد چار مہینے کے بعد تو صرف انتظار جو تھا وہ چار مہینے کا تھا اچھا شادی کے فوراً شادی ہونے کے فورن بعد علی گڑھ آ گئے تھے جی ہاں اچھا تو علی گڑھ تو وہاں سے بالکل مختلف جگہ ہوگی جہاں آپ پہلے دیتے جی دیتے ہاں بالکل تو علی گڑھ جب آپ آئیں हुँ. تو کیا تجربہ ہوا کون ملا وہاں سب سے پہلے ایک ان کے بہت اچھے دوست تھے وہ بھی وہی پروفیسر تھے محمد حاضق حاضر صاحب انہوں نے, حاضر صاحب. حاضر صاحب. انہوں نے مجھے اپنے گھر اتارا اور بہت ہی عزت احترام سے بالکل بہو کے طرح پھر مجھے دوسرے گھر میں اپنے گھر میں روشت کیا اور اس کے بعد سے پھر میرے دیور تھے چھوٹے وہ بھی وہی میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے یعنی میرے میاں کے گھر رہتے تھے ہاں نیاسن اچھا پھر یہ جو فوری ملاقات ہوئی اس میں کون کون لوگ ہاں سب سے پہلے تو یہی تھی آمنا بٹ کے والد ڈاکٹر بٹ صاحب ان کی بیگم صاحب کو ہم لوگ کہنے لگے وہ بہت بڑی تھی ہم سے عمر میں یہ میٹھیک کا امتحان دینے والی تھیں آمنا ان کے اور دو بہنیں تھی وہ چھوٹی چھوٹی میرے پاس آتی تھیں پھر تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ پوری یونیورسٹی میں دوستی ہو گئی لڑکیاں جو نئی نئی آئی تھیں شادی شدہ تو علی آپ کو پسند آیا بہت پسند آیا ایک دم بہت پسند آ گیا مجھے ذرا پریشانی نہیں ہوئی اور وہ تو محلے میں جو اس وقت خاص لوگ رہتے تھے اس میں کون کون تھے اس میں عظمت الہی دوبیری صاحب تھے جو رجسٹرار تھے ہمارے ہاں اور ایک مولانا عبدالباقی صاحب تھے وہ ٹریجرار تھے جو سر سید کے زمانے کے تھے ان کو راس مسعود بھی دادا کہا کرتے تھے اور بہت ہی اچھے لوگ تھے سب انہوں نے بالکل ہمارے ساتھ بیٹیوں کی طرح برتاؤ کیا میاں بیوی دونوں نے اور ان کے جو خاص دوست تھے اس میں اس وقت کون کون تھے جیسے حمید الدین خان صاحب حمید الدین خان صاحب استاد بھی تھے اور دوست بھی تھے اور اسی طرح قریشی صاحب قریشی صاحب, صاحب بھی استاد تھے اور دوست بھی تھے ڈاکٹر بٹ صاحب سے بھی بہت دوستی تھی اچھا اس زمانے میں ٹینس کھیلتے تھے ہاں میں جب آئی ہوں تو بہت جیتے ہوئے کپ وپ رکھے تھے بہت ہی کوئی کچھ ہو جائے ساڑھے تین بجے دن کو وہ تیار ہو کے اپنا ریکٹ لے کے چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے وہ مغرب کے وقت آتے تھے گھر روز آنا لکھتے پڑھتے کس وقت اس زمانے میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے ٹھیک وقت سے تو جاتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ وہاں سے آئے کھانا کھایا اور بچوں کے بچہ تو کوئی نہیں تھا اس وقت اپنا اپنے بھائیوں سے بات کرتے رہے ہم لوگوں سے دوست آتے تھے ان سے بات کرتے تھے لیکن ایک دو دفعہ میں نے ایسا دیکھا کہ جب تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جب اقبال پیدا ہوا اس وقت میں نے دیکھا کہ رات کو یہ دو بجے بجے اٹھ کے چلے جاتے تھے تو مجھے یہ ہوا کہ آخر رات کو یہ کہاں جاتے ہیں تو میں اٹھ کے دیکھا تو یہ میں نے دیکھا کہ لیمپ رکھ کے نیچے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے اس پر قالین پر اور لکھتے رہتے تھے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو کہنے لگے کہ وہاں نیند خراب ہوتی تمہاری اس لیے میں یہاں چلا آیا ہوں کہ اس وقت دماغ میں ہے تو کچھ لکھ لوں صبح پھر صاف کرتا رہوں گا ایسے کر کے اٹھ کے چلے آتے تھے اس وقت تک بجلی بھی نہیں تھی علی گڑھ میں دیوالگیر اور لیمپ سے کام چلتا تھا اچھا یہ بتائیے کہ لکھنے پڑھنے کے علاوہ ان کے کھانے کی کیا دلچسپیاں تھیں کھانے کے سب سے زیادہ یعنی چار چھ چیزیں نہ ہوں لیکن بہت ستھری چیز ہو بہت ہی اچھی ہو اور میٹھا ضرور ہو اور میٹھا بھی اچھے قسم کا ہو بہت شوق تھا میٹھے کا پھول میں گلاب و کارنیشن دو پھولوں سے بےحد دلچسپی تھی جب کہیں سے آتے تھے سلیکشن کمیٹی میں یا میٹنگ میں جاتے تھے پٹنہ یا لکھنؤ کہیں بھی لاہور بھی آتے تھے تو جب یہاں سے گئے تو صبح میں کہتی تھی ابھی تو وقت ہے لیٹ جائی کہتے تھے نہیں پہلے ڈاک سب سے پہلے اپنی ڈاک دیکھتے تھے جو جمع رہتی تھی اس کے بعد اپنے پھولوں میں پھولوں میں جا کے دیکھتے تھے گلابوں میں کتنی کلیاں ہیں اور کیسی ہیں اور کیا ہوگا اور وہ سب سے بڑی دلچسپی ہوتی تھی پھر اس کے بعد وہ ایک پان جلدی سے ضرور کھاتے تھے اپنے ہاتھ سے بنا کے پان کھاتے تھے پاندان ان کا میں درست کر دیتی لیکن پان وہ اپنے ہاتھ سے کھاتے تھے میرا خیال ہے وہ پان کبھی کسی دوسرے کے لگے ہاتھ کا نہیں نہیں بس ان کا کام یہ تھا پاندن بہت صاف ہو اور سب چیزیں بھری ہوئی ٹھیک ٹھاک رہیں خود بنا کے وہ کھاتے اور تھے پان بھی سفید کپڑے میں ہو ہاں لال نہیں صاف کپڑا ہوگا اور قینچی ایک خاص اس کے لیے تھی جو رگیں کاٹ کے دو دو کر کے اس میں رکھتی تھی وہ پان کھاتے تھے اچھا مہمانوں میں سب سے پہلے کون ذاکر صاحب تھے اس زمانے میں یا گئے ہوئے زاکر صاحب جس دن میری بارات تھی اسی دن ذاکر صاحب روانہ ہوئے تھے جرمنی کے لیے تو سب سے پہلے جو مجھ سے بات کی تھی انہوں نے وہ یہ کہا تھا کہ میں شادی سے بہت خوش ہوں لیکن میرے عزیز ترین دوست جرمنی گئے ہیں تو جب تک ان کے پہنچنے کی اطلاع نہیں آئے گی شاید میں مقموم رہوں گا تو مجھے وہ ایسا زمانے میں تو کافی دن لگ جاتے تھے کسی کے جانے میں اور خط آنے میں بھی اچھو اچھا ذاکر صاحب کی شادی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ذاکر صاحب کی بیگم صاحب مجھے دیکھنے آئیں قائم گنج سے ان کے ساتھ وہ پٹھان تھے ان کے کوئی رشتے دار منظور ادا کہتی تھیں ان کو وہ آئے تھے لے کے تو میرے لیے وہ جوڑا اوڑا اور ٹیکہ ماتھے کئی سب لے کے آئی تھی پھر اور یہ شاعر وائر بھی آتے تھے اس زمانے میں شاعروں کا تو ہم نے دیکھا یہ حال تھا کہ لوگ اندر آ جاتے تھے تو نیاز میاں نے لکھ کے لگایا کہ بھئی یہ الجنحان خانہ ہے اب ورنہ سب چلے آتے تھے تو خیر اس کے بعد پھر اصغر گونڈ بھی سب سے پہلے آئے میرے بعد تو میاں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں شاعر بھی ہیں الہ آباد میں ایسے ایسے پھر اس کے بعد جگر صاحب آنے لگے اور جب کورٹ کی میٹنگ ہوتی تھی تو جتنے رائٹر تھے جیسے سلیمان ندوی اور ایسی مولی مسعود علی تھے وہاں اعظم گڑھ کے اور بہت لوگ تھے یہ سب ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے عبد الماج دریابادی عبد الماج دریابادی تو باقاعدہ وہ تو عطا حسین صاحب ارے و اطاوے کے جن کی عزت کی اوف لوگ کچھ پوچھے نہیں وہ رہ آ کے رہتے تھے ان کی بڑی خاطر توازو ہوتی تھی اسی طرح ان کے بہت دوست تھے سب آتے جاتے رہتے تھے اور دعوتوں کا بےحد شوق تھا ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ میرے بڑے عدیب دوست آئے ہیں ان کے لیے تم کچھ پکا دینا اپنے ہاتھ سے اچھا آپ کو سب سے پہلے مجھے یاد ہے آپ نے کبھی کہا بھی تھا <سؤال> کہ وہ ان کے جو ملازمِ خاص تھے مشیت مشیت وہ پورا گھر چلاتے تھے جب پورا تک گھر نہیں پورا گھر ہاں اور انہوں نے وہی طریقہ آپ کے آنے کے بعد بھی رکھا. ہاں, ہاں. اور ذاکر صاحب وہاں سے لکھ کے بھیجتے تھے کہ اب تو مشیت کا حکومت کم ہو گئی ہوگی اب تو بیوی بی آ گئی ہیں تو میرے لیے کچھ حلوہ ولوا بھیجو تو انڈے کا گاجر کا حلوہ بنتا تھا اور میرے دیور جاتے تھے وہاں نے آدمیاں خاص کر آگرہ وہاں سے پیٹھا اور دال موٹ آتی تھی تو سب ٹین کٹ کے اس میں بند ہو کے جرمنی جاتا تھا اچھا میں نے مشیت کو چونکہ دیکھا ہے اس وقت آپ لوگ بتاتے تھے کہ یہ بہت خاص آدمی ہے کبھی ڈاکوں کے گروہ میں ہاں سلطانہ ڈاکو بہت باقاعدگا پھر ہم نے تو ان کی داڑی اور صاف پیجامہ بہت ہی مٹر آدمی اور وہ ان کی پہرا لگا کرتا تھا تو جب ہمارے یہاں قیاد الدین صاحب آئے تھے تو میاں کے ہمارے دوست تو ان سے کہہ کے ان کو ہٹوایا گیا تھا اچھا وہ بیچارے بے گناہ تھے لیکن وہ ہاں ریاض صاحب جو ایس پی تھے ہاں اس وقت ڈی ایس پی ہوں بہت ڈی ایس پی تھے اس وقت ریاض صاحبی نے تو ہماری شادی لگائی تھی لیکن سنا <تصفح> کہ مشیر نے اقبال بھائی کو بہت اچھی تمہیں بھی کھلایا ہے لیکن اس کے بعد بیمار ہو گئے تھے وہ لیکن اقبال کو تو پالا انہوں نے پرورش کیا رات دن کندھے بیٹھا پھرایا کرتے تھے اچھا ابا میاں کا طریقہ نوکروں سے کیسا رہتا تھا بے حد اچھا اگر میں کبھی خفا ہو جاؤں تو اچھا نہیں لگتا تھا ان کو کہتے تھے کہ نہیں نوکروں کو کسی کے سامنے ایسے مت کہا کرو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی نہیں اور سکندر تو ان کے خاص تھے نو بجے رات کو اب بھی جب پچپن میں سن پچپن میں دل کی تکلیف ہوئی ہو اس کے بعد بھی وہ نو بجے رات کو ہم لوگ سب گھر کی بتی بند کر دیتے تھے کہ لیٹ جائیں لیٹ جاتے تھے تو میں نے ایک دن کہا کہ تم تو لیٹ جاتے ہو لیکن سکندر برابر پٹر پٹر کرتا ہوا چلتا رہتا شکریہ ہم لوگوں کے لیے بھی کہا تھا کہ دیکھو کہہ دینا اس کا خیال کریں گے سب لوگ مجھے امید ہے کہ تمہارا سب لوگ خیال کریں کہنے لگے جی ہاں مجھے امید ہے مجھے بہت چاہتے ہیں بچے مجھے ضرور میرا خیال کریں گے اچھا ہمیں بچپن میں خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ تو عام پردہ تھا اور یونیورسٹی کے हाँ, جتنے لوگ تھے ان کی بیگمات سے پردہ رہتا हाँ. تھا لیکن کچھ بیگمات ایسی تھیں جو, جو باہر آتی تھی हाँ. اس میں مجھے یاد ہے ڈاکٹر ہادی حسن کی بیوی تھی حبیب صاحب حبیب کی? صاحب کی بیوی تھی اچھا ان میں کچھ لوگ آتے تھے پھر آپا جان آ گئی جنہیں جرمن, اپنی جرمن دورا دورا ہاں دورا ہاں تو میں ہاں دیکھا سردیوں میں خاص طریقے سے سب لوگ اپنا کمبل ڈال, ڈال ڈال کے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور, باتیں اور ہوتی کے اوپر یہ ہاں بیگم ہادی ہاں حسن بھی آ جاتے ان سب میں بیٹھ کے بڑے مزے کی باتیں ہم لوگ تو دیکھتے رہتے کچھ ہی نہیں چائے پانی ہوتی رہتی تھی مذاق ہنسی اور ایسی دوستی والی دفعہ تو ہوتی تھی کہ افطار ایک دوسرے کے گھر ہو جاتا تھا شہری دوسرے کے گھر ہوتی تھی ہماری جو کچھ دوست ایسی تھیں کہ وہ کہتی تھیں کہ بھائی کل ہمارے یہاں شہری کھاؤ تو ہم تمہارے یہاں کھائیں بڑا لطف تھا ہمیں تو یونیورسٹی سے اب بھی اتنی محبت ہے حالانکہ وہ لوگ نہیں ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ بھی بےحد محبت اور یہ ہمیشہ سے دستور تھا ان کا کہ گھر کو کی صفائی میں خود حصہ لیتے نوکروں اوف وغیرہ کو نہیں چھوڑتے تھے یعنی جھاڑو دینا یعنی کوئی... مصیبت ہو جاتی تھی میں کہتی تھی کہ بھائی مجھ سے یہ ہوتا نہیں کہ بیٹھ کے لوگ کیا کر رہے ارے وہ سو گیا ہے یا وہی وہ کام کرتے چلا گیا ہے تو لگتے تھے جھاڑو دینے کھرپا لے کے اپنے پھولوں میں بیٹھ کے کھدائی کرنے لگتے تھے مالی سو گیا ہے یہ سب کرتے تھے اور جب وہ باب میں کام کرتے تھے تو بنیائن اور وہ بنیادنگ سوٹ, سوٹ کا پیجامہ پائجامہ ایک دفعہ لیڈی آ گئی اور یہ بیٹھے ہوئے اپنا اسی طرح اپنے چھوٹا سا جو فوارہ تھا اس سے اپنی پھولوں کی پتیاں دھو رہے تھے تو وہ آئیں آ کے مجھ سے بولیں کہ بہن مالی بڑا اچھا رکھا ہے آپ نے تو ہم لوگ سب ہنسنے لگے بہت اس طرح پھولوں سے تو بس کچھ کچھ پوچھ ہی نہیں اس میں تو وہ بہت دلچسپی بہت اچھا دلچسپ ایک برج کا بھی شوق تھا ہاں وہ تو روزانہ کلب جاتے تھے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تیار ہو کے جب اپنا سب کام کر کے شام کو نہا دھو کے تیار ہوتے تھے تو اس وقت البتہ میں دو پان بنا کے ڈبے میں ان کے دیتی تھی جو شیروانی کی جیب میں رکھ دیا جاتا تھا اور اسے لے کے وہ کلب جاتے تھے پہلے انگلش کلب تھا وہاں وہاں جاتے تھے پھر بعد میں اپنے یونیورسٹی کا کلب ہوا تو یہاں جاتے تھے بہرحال کلب ضرور جاتے یعنی تھے سن پچپن میں جب دل کا وہ ہوا, ہوا تو اس وقت تک وہ چاہے گھر میں کوئی بھی مہمان ٹھہرا ہو کچھ हाँ. ہو سوائے دعوت کے دن برج نہیں بند ہوتے <سؤال> نہیں, نہیں وہ ضرور جاتے تھے <laughs> <laughs> <laughs> وہی ایک ان کی تفریح تھی اور ایک ہمیں یاد ہے کہ زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شام کو یہ حمید الدین خان کے یہاں کھانا جاتا کے تھا ہر سے سینیا جاتی تھی اور وہاں کھانا لگتا تھا یہ سب جگہ سے سب تو خانا. جاتی تھی لیکن ہمارے یہاں سے تو میرا خیال ہے بارہ سال رات کا کھانا انہوں نے حمید الدین خان کے یہاں منگایا اور وہیں کھایا بارش ہو کچھ بھی ہو چھتری میں نکال کے کھانا اور ناشتے میں جائے لیکن حمید الدین خان صاحب کے یہاں اچھا کھانوں میں خاص چیزیں کیا پسند تھیں ان کی پسند یعنی گوشت بہت پسند کرتے تھے لیکن ذرا اچھا ہو کھڑے مسالے گوشت ہو یا پسندہ ہو یا گوشت کبھی کبھی جاڑے میں بہت پسند تھا گوشت میں یعنی آلو نئے آلو ڈال کے اور خوب ہرا دھنیا اور شوربے کا ہلکا پکے اس کے ساتھ کلچے ہوں اس سے کھائے جائیں اور کلچے اس زمانے میں گھر ہی پر پکتا تھا بے حد میرا خیال رمضان کہ میں شلجم گوشت بھی بہت پسند بہت تھا. پسند تھا لیکن और... وہی اسی طرح میرے ہاتھ کا हुँ. اور کسی کے ہاتھ کا نہیں جب باورچی پکائے تو کہیں اچھا نہیں تھا میں پکا دوں تو اچھا حلو میں انڈے کا گاجر کا انڈے کا چنے کا تینوں حلوہ بہت پسند تھا اور خستہ کھجورے بھی بہت پسند تھیں وہ بھی بناتی تھی میں اور ایک یہ ہوتی تھی گاجر کو شیرے میں مربا مربع, مربع مر مر میٹھا ہمیشہ رکھتے ہمیشہ دو وقت کے کھانے پر اور صبح ناشتے میں بالائی اور ٹکیا یہی ناشتہ تھا خستہ ٹکیا چھوٹی چھوٹی دو اور بالائی یہی کھاتے تھے بس اور چائے کم لیکن اچھی پیتے تھے ہاں چائے بہت کم بس ایک صبح ایک شام لیکن وہ یہ چائے نہیں جیسے تم لوگ پیتے ہو دودھ ہو شکر نہ ہو دودھ بھی ہو اچھی بڑھیا اور شکر بھی ہو بہت اچھی طرح اچھا پھر ایک سلسلہ ان کا یہ تھا چھٹیاں جب ہو جاتی تھیں اور علی میں ہو کا عالم ہوتا تھا تو عام طور سے تو وہ انہیں پہاڑ بھی تو بہت پسند تھے ہمیشہ کئی سال تک برابر ہر پہاڑ پر اور ہوٹل وغیرہ میں کبھی نہیں سیزن بھر کے لیے مکان لیتے تھے دیور ہمارے جاتے تھے کبھی بھانجے کمال جاتے تھے مکان لے لیا سب اس میں مہمانداری कर... پہاڑوں پہ ہوتی ओ, تھی جب پہنچنے وہاں بھی ہوتی تھی اور آپ یا سکندر یا ایک آدمی باورچی ہوتا تھا لیکن یہ کہ کھانا زیادہ تر میں پکاتی تھی جب یہ جرون تھیں جس کو تم لوگوں سے آپاجان کہلوایا گیا تھا ڈورا لنگ تو وہ بھی برج میں شریک ہو جاتی تھی ان کے عزیز دوست اسغل صاحب بھی جا کے مہینہ بھر رہے ہمارے یہاں ڈاکٹر ضیاء صاحب بھی ادھر سے جا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ کھلائیں یا نہیں اپنے ہاتھ کا مرغم مسلم سلم ضرور کھلائیں ڈاکٹر صاحب نے کہا تو کہ انہوں نے کھایا اور دوسرے دن جب آنے لگے ذیادین صاحب تو ان کے لیے ساتھ گیا ایک مرغم وق پک اور ایک یہ بھی تو رہتا تھا کہ وہاں دو چیزیں خاص طریقے سے گرمیاں ہوتی تھیں آموں کے پارسل آتے تھے اور اور ہمیں تو یاد ہے ہم خود جا آم وہ ایک خان صاحب وہ آتے تھے سب لے لے کے تین پھل یاد ہیں جو آتے تھے خربوزہ اور عام فصل میں اور الہ آباد کے امرود تینوں وہاں آتے تھے وہ لے کے بیچارے پہنچاتے تھے اور نہیں ایک چیز اور کیونکہ یہ ڈالڈا وغیرہ پھیل چکا تھا لیکن کبھی گھر میں نہیں آنے پاتا تھا کمٹر ڈیری فارم کا گھی ایک ٹین جاتا تھا خرچ ہونے لگتا تھا پھر دوبارہ جاتا تھا اور مہمانداری تو وہاں پر خوب اور جب نواب صاحب کا مکان لیا چھتاری صاحب کا تو تو چھتاری صاحب خود اور احد سعید اور تینوں بیٹے ہمارے مہمان رہے اور یہ غوس محمد خان اور استاد عہد یہ سب ٹینس کے تو وہاں ٹینس ہوتی رہی اور ہماری مشکل ہوتی تھی بس پکوانا ہو کھلوانا ہو غوث محمد پیرتا بھا آتا تھا اماں بھوک بھوک بھوک مگر بڑا اچھا لگتا تھا لیکن آپ وہاں یہ تھا کہ آپ کی زندگی اپنے دوستوں میں اور ان کی ہاں ہاں ہمارے لیے کبھی منع نہیں کیا ہمارا اپنا الگ تھا جب ہم کہہ دیں کہ آج کچھ نہ کہنا آج ہم سنیما جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ یا کچھ بیویاں آج ہماری پارٹی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے شعر شاعری ہمارے یہاں بھی بیویاں کرتی تھیں کچھ تو یہ بالکل کلب کی طرح ہوتا تھا آج ہمارے یہاں کھانا ہے تو بیس دن کے بعد کسی اور کے یہاں ہے تو بڑا اچھا رہتا تھا اس کو کبھی نہیں منع کرتے تھے اچھا میرا خیال ہے کہ ان کی جو پریشانی مجھے خیال ہے جو جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور ان کا طبیعت پہ ان کی بہت اثر ہوتا تھا وہ یہ کسی کی بیماری اوف اوف بچوں سے محبت ایک ہر باپ کو ہوتی ہے لیکن تو دیوانگی کی حد تک تھیں تو میں سے کسی کو اگر بس زکام بھی ہلکا ہو جائے تو بس ماں بھی نہیں ایسی لے کے بیٹھے گی جیسے وہ لے کے بیٹھتے ہیں تو بس پھر ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی پھر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے ڈاکٹر آ رہا ہے اور دوا اور پریشان حال میں کہتی تھی کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا چھ چھ مہینے پہ کالا اور ٹائیفائڈ کا تو ضرور لگتے تھے ٹائیفائڈ میں ہی نہیں لگواتی تھی جس پر بہت ناراض رہتے تھے میں نہیں لگواتی تھی سب کو لگتا تھا اقبال چلے گئے تھے کلکتہ تب کہتے تھے کہ میری ایک روح نکل گئی ہاں لیکن اقبال بھائی کی بیماری میں پریشان رہے بہت پریشان بہت بہت بہت بہت کسی نے اس وقت کہا تھا کہ کمزور ہیں اور دنیا بھر میں لیے کس طرح سے الموڑا میں اس وقت تھی میں لے کے گئی تھی ڈپٹ نصیر حیدر صاحب تھے بےچارے ان کی بیوی سے بہت تھی سجاد کے بڑے بھائی چھوٹے تھے تو مسر حیدر سے ہماری دوستی تھی تو وہ ہم کو لے کے گئی بےچاری جب وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر ککر وہاں کا پروفیسر تھا جب وہ حکومت کی طرف سے تھے وہ تو سرکاری جب انہوں نے ہر طرح ٹیسٹ کر کے دیا لکھ کے کہ اب کچھ نہیں ہے اور یہ دیکھی کل رپورٹ آ گئی سب تب میں نے آ کے الموڑے میں وہاں سے بھالی سے خط لکھا تو اتنے خوش ہوئے کہ مجھے مبارکباد کا خط لکھ کے کہا کہ تم نے میرے اوپر بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ میرے بچے کو لے جا کے وہاں دکھایا جو کام میں نہیں کر سکتا تھا میری ہمت نہیں تھی کہ میں لے کے جاؤں خدا جانے کوئی کیا کہہ دے گا بہت کمزور تھے بچوں کے معاملے میں ویسے حد لوگوں کو دلاسہ دینا مشورہ دینا مگر بچوں کے معاملے میں بہت تھے نہیں حساس تو وہ بے حد تھے اور بہت, بہت اثر, اثر لیتے تھے لیکن ان میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جب ہم لوگوں کو لیکچر پڑ جاتا تھا اور معلوم ہوتا تو خود ہی اچھا بھائی اب جاؤ یعنی وہ اس کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے طبیعت کے اوپر سے یہ ہاں تو جلدی جلدی آئس کریم بھی گھر میں بننا شروع ہو جاتی تھی اور آم بھی ٹھنے کیے جاتے تھے کہ اب تم کہو ان سبوں سے خوب کھائے خوب کھیلائیں خوب خوش ہوں کہہ دو کہ تو ایسے ہی کہہ دیا یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ بچے سب سے زیادہ گھبراتے <laughs> تھے کہ اگر پکڑ بلائیں گے تو لیکچر ملے گا <laughs> کبھی مارا دوستوں کے نہیں کو مارا اتنا عدیز رکھتے تھے کہ کچھ پوچھیے نہیں مجھے یاد ہے کہ گنجھائے گرام آیا جب لکھا تھا اس کے بعد سیدین صاحب آ تھے اس وقت سیدین صاحب بہت کم عمر تھے تو کہنے لگے بھائی میں آج بھی مرنے کو تیار ہوں اگر میرے لئے بھی ایسے ہی لکھیں گے تو دوست تو سب اتنے عدیز تھے کہ کچھ پوچھے نہیں اور اس میں خاص ذاکر صاحب تھے اصغر علی حیدر تھے اور حکیم صاحب حکیم عبدالطیف صاحب شفا الملک تھے اور سب سے زیادہ بزرگی کا بھی ان سے رشتہ تھا اور محبت بھر مولانا سلیمانہ شف ان سے بہت تھی اور ویسے ڈاکٹر عباد الرحمان خان سے بہت ارے کیا کہنا ڈاکٹر عبادت بے چارے بہت ہی ان کی بیوی تو ہیں یہاں دن پتہ لگا اور ملنے ہاں نہیں ضرور ہم اس دفعہ نہیں مل پائے اچھا اور یہ محمود حسین خان یوسف حسین خان ذاکر صاحب کے چھوٹے بھائی تو بالکل بھائیوں کے طرح ان کے چھوٹے تھے تو جب جرمنی جانے لگے وہ لوگ پڑھنے کے لیے تو ذاکر صاحب نے کہا میں یہیں سے کھانا کھا کے گیا تھا تم لوگ بھی علی میں انہیں کے گھر کھانا کھا کے جاؤ گے تو دونوں نے کھانا کھایا ہمارے ہی گھر سے پڑھنے کے لیے گئے تھے ہاں بہت چھوٹے تھے جب میں نان کوپریشن کیونکہ فرق تھا کافی پھر ذاکر صاحب کی بیگم صاحب بھی اتنی اچھی بیوی تھیں کہ ہماری تو آخری سانس تک ان کے بیچاری کی دوستی رہی نہیں ان کے دوستوں میں نے یہ دیکھا کہ اور یہ صحیح بھی ہے کہ ہمیشہ تعلقات اور اتنے رہے لیکن کہتے نہیں تھے لیکن خیال سب کا رہتا تھا اور اگر کسی سے کچھ وہ ہو جاتا تھا تو میرے خیال کہتے کبھی نہیں تھے کبھی چپ ہو جاتا چپ ہو جاتا لیکن ذاکر صاحب کے انتقال کے بعد جو دو کام کرتے تھے ایک تو صبح اپنے پھولوں میں زیادہ ہی گزارتے تھے اور دوسرے شام کو آہستہ آہستہ آزاد لائبریری تک جاتے تھے ٹہلنے کے لیے ذاکر صاحب کے انتقال کے بعد نہیں گئے تو تین چار مہینے بعد میں نے کہا کہ تم تو وہاں تک جاتے تھے ٹہلنے کے لیے وہاں بھی نہیں گئے تو میرا منہ ذرا دیر دیکھتے رہے اور اس کے بعد ایسے لہجے میں کہا کہ مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا کہ ذاکر صاحب کے بعد میرے دل کی گھڑی چل رہی ہے اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا بس پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں بولی ذاکر صاحب سے تو عشت تھا hmm. اور انہیں بھی پریسیڈینٹ تھے جب بھی مجھ کہنے لگے کہ بہن مجھے ایک ہی افسوس ہے کہ میں نے رشید صاحب کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اور انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا ہمیشہ hmm. عجیب عجیب محبت اور جگر صاحب بچارے تو ان کے سامنے اتنے ادب سے وہ ہوتے تھے اصغر گونڈوی صاحب بلکہ اچھی طرح بات چیت کرتے ہیں صاحب تو کبھی بولتے ہی نہیں تھے بس हुँ, رہتے हुँ. تو تھے چھ چھ مہینے وہ تمہیں آواز دیتے تھے جب آتے हुँ. تھے احسان جب مشاعرہ ہوتا تھا ہمارے ہاں کمکیشن کے دوسرے دن حفیظ صاحب بھی تو بہت حفیظ آتے آتے جالندری تھی. صاحب کا تو کچھ پوچھئے نہیں اتنے مذاق کرتے تھے کھڑے ہو کے دروازے پر اور حلوا بالائی ملے تو یہ دوں گا اور حلوہ <laughs> یہ شعر سناؤں گا وہ نغمہ تار اور ہفتے پہ کر دو کتابیں مجھے دے کے گئے تھے جب آئے تھے شاہ اسلام بھی مجھے سب سے پہلے لا کے دیا تھا حفیظ صاحب نے جب گئے تھے تو یہ تو ہمیشہ اچھے لوگ تھے کچھ تم،, تم بھی کچھ مدد دو اچھا یہ بتائیے کہ جب سن انتالیس میں مکان بنا ہم لوگ اپنا جاتے تھے اور हाँ. اس کی نیو کھدی تھی اور हाँ. گدے پھینکتے تھے اور ہم گدوں پہ چڑھ بھی جاتے تھے اور مخان... تو اس زمانے میں جو راج مزدور کام کر رہے تھے ان سے تو خاص ان کا رشتہ ہوتے ہی تھا हाँ. لیکن ایک راج تھا موتی رام موتی رام اس سے میں نے میں جب جاتا تھا ابھی بھی تو اکثر رہا کیسے تعلقات رہے اسے اس سے تو بالکل ایسا لگتا تھا موتی رام کا جیسے کہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے جہاں موتی رام آیا اے بھائی پہلے ہی موتی رام کے سلام کرنے سے بھائی کیسے ہو موتی لال موتی رام بچے اچھے اچھے ہیں جی سرکار ٹھیک ہیں بیچارے اور وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ موتی رام کو کھانے کو پوچھو پوری اوری منگا دو یہ کر دو وہ کر دو اور بیچارے کہیں نہیں صاحب آپ ہی کا کھاتا ہوں جیسے ہوتا ہے نہیں اور علاج معلضے میں کہتے تھے ڈاکٹروں سے تو دوستی اسی لیے کرتا ہوں کہ مجھے تو کم ضروریت ہوتی ان بیچاروں کو بھائی ان کا وہ ایک بچہ تھا جسے کوئی دوڑا وورا پڑتا تھا اس کے لیے دو دو دفعہ ڈاکٹر بلایا جاتا تھا اس کا علاج وہ بالکل اچھا ہو گیا اور اسی طرح موتی رام جب تک اپنے آپ زندہ رہے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد بھی آخری دم تک ایک دن پہلے تک موتی رام ہم لوگ پاس آتے تھے اور کمال بھی ان کے بچے لالا کہتے تھے تو کمال بھی ان کو لالا کہتے تھے بھانجے اور وہی ماموں کی طرح اور وہی خاطر تواز آپ کو یاد ہے کہ گھر میں اگر کبھی آپ کی زبان سے بھی یا کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ سلوک کیا ہے تو میں نے اتنا سخ غصہ نہیں دیکھا کہ اگر کوئی دوسرا تذکرہ کر دے یعنی وہ مولانا صورتی صاحب کے پورے خاندان کی جو انہوں نے دیکھ بھال اللہ کے فضل سے سب تین چار سال کی تو اگر اس پہ کسی نے اشارتاں بھی کہہ دیا ہے تو کہ بھائی آپ بڑے دل والے ہیں چپ ہو کے چلے آتے تھے محال اچھا اس میں یہ دیکھا کہ انہیں اپنا دوسروں پر کیا اعتماد تھا یہ نہیں کچھ وہ کہ اس خاندان کو دیکھنے میں ان کا قریب میں آئے تھے اور بیمار ہو گئے تھے اچھا جانتے بھی نہیں تھے پہلے تو جان پہچان بھی نہیں تھی وہ بچوں کو اپنے مارتے تھے انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی اور بڑے عالم آدمی تھے اور زاکر صاحب نے ان سے کہا کہ یہ بڑا مدیشت. قابل آدمی ہے ایک دن ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ اتے بڑے عالم ہیں ہم. اور یہ آپ بچوں کو مارتے ہیں اور وہ چیختے ہیں تو وہ ہم. رو پڑے ان کا میں بیمار ہو گیا ہوں یہ سب قبضے میں نہیں آتے اور تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہو گیا ہم. ہم. ہم. پھر انہوں نے جو ان کی لیکن کی انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ ہی میرے بعد ان کو دیکھئے گا یہ بھی تھا علید. اس کا انہوں نے کیا اور اس پہ مجھے یہ حیرت ہے کہ ان کے اس سلسلے میں تعلقات میں سرسپرو ڈاکٹر تارا چند ان لوگوں نے بھی مدد کی ہے اس خاندان اور نو بچے چھوڑے تھے پورا اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم سب یہ لڑائی کا زمانہ تھا بڑی مہنگائی ہو گئی تھی اور سب ان سبوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں ہم سب طالب تھے وہ خرچے کا سب سے بڑا زمانہ تھا اور اس میں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرضے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سال میں قرضہ لے کر اور امتحانات جب آتے تھے ان کی آمدنی سے وہ ادا ہو جاتا تھا ورنہ یونیورسٹی سے قرض لے لو اور اس کو میٹنگ وغیرہ میں جاتے تھے تو یہ مجھے یہ, یہ خیال سب تو بس مجھے یہ خیال ہے کہ جتنا انہوں نے وقت اور اتنی خوبی سے صرف کیا ہے ان پر یہ جو متوسل اور بیمار ہو جانا کسی کی بیماری جو اوح تھی اوح وہ سب سے بڑا اوح جواز اوح تھا سب چیز موقوف اور پوچھا. اس کی وہ کرنا اور کبھی تذکرہ گھر والے بھی نہ کریں اس کا سردار جعفری ایک دفعہ آئے اور انہوں نے ان سے سکندر سے انٹرویو لیا تو سکندر تو ستاون سال پورا ہو گیا آپ جب بےچارے گزرے ہیں تو کہنے لگے کہ صاحب تمہیں کیسے ہوئے تھے خفا ہو گیا سکندر کہنے صاحب مجھے ایسا سمجھتے تھے جو کوئی بھی نہیں سمجھے گا مجھے صاحب جب حیدرآباد اور مدراس گئے سے تو مجھے اپنے پاس سٹی پر بیٹھایا اور جو کھانا آیا صاحب نے نہیں کھایا مجھے وہ کھانا کھلوایا کہا نہیں آج تو تم میرے ساتھ ہو بالکل تم کھانا کھاؤ تم میرے ساتھ چلو بہت خوش صاحب بڑے اچھا انٹرویو دیا تھا اس نے پچیس منٹ کی انہوں نے فلم بنائی تھی سردار جعفری نے تو اس میں بڑے لوگ تھے ان کے اچھا ذہنی جو ان کے اوپر ایک سخت وقت گزرا اور جس میں ان کے ہاں میرا خیال ہے کہ وہ دل کا دورہ بھی اس کے اندر, ہاں اندر. ہاں وہ سلمہ کا سلمہ کا قصہ تھا اور وہ وہ انہوں نے یعنی انتقال سے دس دن پہلے بھی کہا کہ سب کچھ ہے لیکن اسے میں بھولا نہیں اتنی میرے اصول کو اس نے توڑا بہت خفا ہے اس نے معافی وافی مانگی سب کچھ کیا لیکن کہا انہا. لیکن پھر مجھے تو یہ انہوں نے آپ نے کہ سلما سے وہ پھر نارمل بہت خوش ہو گئے تھے پھر بات چیت کرنے لگے تھے جب تم نے جا کے ملایا تھا پھر بہت روئے ہوئے اور یہ کہا خدا جانتا ہے کہ تیری محبت سے ایک دن بھی غافل نہیں کیا. لیکن, بھائی بھائی لیکن ان کو تکلیف بہت ان کو جتنی تکلیف اس زیادی। بلکہ ذاکر صاحب نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا کہ رشید صاحب آپ نے تو اپنے اوپر تاریخ کر لیا دیکھیں میرے ہاں بھی گزر گیا لیکن میں تو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے کرے تو کہا کہ آپ بہت بہادر ہیں میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ چلے آئے اندر اچھا نہیں لگا انہیں وہ بھی تو ہے نا کہ جب یہ تاریخ پیدا ہوا ہے جو طبیعت خراب ہوئی ہے اس وقت اچھا ایک چیز ہے طبیعت تھی اس وقت ان کے اندر ایک عجیب قوت آ جاتی تھی صاحب سب کو دو باتیں انہوں نے مجھ سے کہیں میں ضمنم کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ریکارڈنگ تو آپ کی ہو رہی ہے میں اس کے اندر بیچ میں خامخواہ دخل در معقولات کہہ رہا ہوں دو دفعہ کہا नहीं. ایک تو ذاکر صاحب کے اوپر جب دل کا حملہ گھر پہ ہوا ہے नहीं. تو یہی نکلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اللہ میاں میرے گھر پہ نہیں नहीं. اور پھر جب ازرا کی طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان مرحوم نے جس طریقے سے کام <laughs> کیا کہ فزکس ڈپارٹمنٹ سے آکسیجن کا <laughs> وہ لے آئے اور مہی گھر کے اوپر कर कर تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں میں یہ میرے سامنے نہ تو پھر بعد میں مجھ سے کہا کہ کبھی تم سوچتے ہو کہ میں کتنا میری زندگی اللہ میاں نے رکھی ہے کہ جب میرا آپریشن ہوا سنتیس میں تو میں نے دعا کی کہ اللہ میاں یہ سب کیا ہوگا وہ وقت گزر گیا پھر میرے گھر پہ یہ دو ایسے شدید بیماریوں سے اور وہ اس نے گزار دیا شب, شب گزاری हुँ. کا پہلو بہت تھا بہت نہیں بڑے مزے کا کہنے جب تاریخ ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گئی اللہ کا شکر ہے چلی گئی سات مہینے کا اسے لے کے تم بولے واہ میں نے اللہ میاں سے کہا تھا کہ اللہ میاں سب کچھ کیا ہے تو نے تو مجھ سے پوچھ کے کچھ کر اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے جب گئی hmm. بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے بچوں کی بیماری میں وہ بالکل نہیں باپ کی جگہ نہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ ماں کی جگہ ہے میں اپنے کو بہت سنبھال لیتی تھی مگر وہ نہیں اور ہمیشہ اپنی خوشی کا اظہار ایک آدھ جملوں میں اور اسی سے وہ گھر کی فضا قائم ہو جاتی اور تھی اور کبھی جب کھانے کے میز پر تم سب ہوتے تھے تو اپنے طالب علمی کی جب کوئی باتیں کرتے تھے کہ ڈاکر صاحب نے یہ کیا اور وہ <laughs> ہم <laughs> یہ چیز منگا کے رکھتے تھے دوا میٹھی تو ڈاکر صاحب کھا جاتے تھے اس قسم کی باتیں تو اس وقت کتنے خوش ہو کے باتیں کرتے تھے اچھا وہ کبھی تفصیل کوئی واقعہ نہیں بتاتے تھے لطیفے کے طور پر ہم ہم ہم. مثلاً ایک دفعہ مجھے کہنے لے کہ زندگی میں بہت ان کا ساتھ رہا ذاکر صاحب کے سلسلے میں کہنے لگے کہ ایک دن یہ سوچو کہ نکلے علی گڑھ سے کہ دلی چلے سخت سردی کا زمانہ اور فتح پوری میں جا کے کھانا کھایا گیا وہاں سے چلے تو ذاکر صاحب کو حاجت محسوس ہوئی اور سناٹے کا عالم اور شدید سردی تو وہ جو دلی میں فتح پوری سے کرول باغ جانا اور راستے میں وہ بازار جہاں برتن برتن بکتے تھے بیچ میں ایک جگہ پڑی ہوئی تھی تو ذاکر صاحب نے کہا کہ رشید صاحب میں تو چلا اب آپ پانی کا بندوبست کیجیے <laughs> بھائی عجیب مشن تھا اب جہاں جدھر رخ کرتا ہوں سب سردی میں دپکے ہوئے نا پانی نہ کچھ تو ایک آدمی حکا پیا وہ اور اس کا حکا ویسا تھا جو مچھلی ہاں کہ میں تو وہ اسے اسے ایک روپیہ دیا اور <laughs> <جو> <laughs> <دے> <laughs> اچھا جب کوئی اچھی بات یعنی مزاق کی کرنے والے ہوتے تھے تو میں پہلے فور ایک ہے کہ زیادہ تر لوگ ادھر جب کے ریٹائرمنٹ اور علی کے اندر حالات ایسے हुँ. بدلے دوست پرانے ساتھی چلے گئے لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ طبیعت میں شگفتگی جو تھی وہ خلقی تھی اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی وقت گھر کے اندر بھی عام طریقے हाँ, سے اچھا اور کبھی کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ ہند, ہندوستان پاکستان بن گیا اور حالات پھر جب نارمل ہوئے ٹھیک ہوا تو لڑکے جو اپنے مسلمان ہوتے تھے وہ تو ہوتے ہی تھے تو سب کے تو نہیں امیر ہوتے تھے ماں باپ پیسے دیتے تھے بھائی فیس کے لیے رہنے کے حالانک بہت کم تھا اس وقت تو کیا کرتے تھے کہ چھٹیوں میں دلی دل جا کے اپنا کھا گڑا کے چلے آتے تھے اب اس زمانے میں ہندو پروفیسر آ گئے تھے بہت ریڈر بھی تو کیا ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوقوف لڑکے جا کے ہندوؤں سے پیسہ مانگیں اور ان سے وہ کریں تو حال ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے تو فوراً تنخواہ میں سے اپنے سب ان سبوں کا بلا کے ڈانچتے تھے اور پھر ان کے حال ٹکٹ دلوا دیتے تھے تو جب مجھے دینے کے لیے تنخواہ آتی تھی تو اس کو تولیہ میں لپٹوا کے اور میاں خان سے کہتے تھے جو ان کا اردلی تھا کہ بھئی ہم صاحب کو دے دو تو میں لے کے کھلنا کہتے تھے یہ کیسی تنخواہ ہو گئی بھائی یہ کیا ہوا تو مجھ سے کہتے جو جو ابھی نہیں ابھی نہیں پھر بتا دیں گے تو کہتے تھے ذرا خیال کرو کئی مسلمان لڑکے ہیں ان کے ماں باپ کے پاس اتنا ہے نہیں اور یہ نالائق رہ جائیں گے اس وقت بڑی شرم ہوگی کیونکہ اس وقت ہندو گردی ہے اور یہ ہے تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اچھا یہ بتائیے بالکل آخر, آخر, میں, میں, آخر, میں, آخر م... میں ایک بات یہ بتائیے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ان کی زندگی اور ان کو جیسا جانتی تھیں ان کی سب سے بڑی آپ کو کون سی بات یاد ہے ان کی صفت تو کیا بات ذہن میں آئے گی ان کی فراغ دلی اور کبھی غصے میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہی جسے میں یہ کہتی کہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی مجھے بلکہ ان کے بعد میں یہی لوگوں سے کہتی تھی کہ کاش کچھ کہتے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچتی آخری وقت میں انہیں کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہوئی عجیب بات تھی کہ کوئی نہیں بارہ بجے دن تک برابر ہم نے ہی فون کر دیا تھا کہ آج کہہ رہے ہیں کہ سردی بہت لگ رہی اور سردی بہت تھی پندرہ جنوری سردی اتنی انتقال تھی. تو بالکل سوتے میں ہوا نا نہیں, نہیں. جگ رہے تھے हुँ. چار بچ کے پچیس منٹ پر ڈاکٹر انصاری ڈاکٹر عارف صدیق ہی پانچ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے خون وون دینے کے کمزوری ہو جب بلڈ پریشر لیتے تھے کہتے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں پوچھتے تھے کہیں درد ہے نہیں جب آخ... آ... بالکل بالکل آخری وقت گیارہ بجے دن تک تو ابراج صاحب بیٹھے رہے ان سے باتیں کرتے رہے کہنے لگے کہ یہ خام خواہ گھبرا رہی ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے تو ابراٹ صاحب نے کہا کہ چچا سردی تو آج بے طرح ہے میں نے کہا کہ نہیں کتنی سردی ہو ابراٹ صاحب یہ کبھی ایسے نہیں لیٹتے تھے میں نے چپکے سے جا کے فون کر دیا عارف صدیقی کو تو وہ بیچارے فوراً ہی آ گئے. کیا ہوا خالہ کیا ہوا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب معلوم نہیں کیا بات آج اٹھتے نہیں ہے اور یہی کہتے ہیں سردی بہت ہے دو دو وہ لگایا پانی کی تھیلی گرم آخری گیا. لفظ کیا تھا آخری بات کیا ہاں آخری بات بس یہی تھی کہ مجھ سے کہا کہ, ذہن کہ تم صاف جا کے था? ذہن بالکل صاف آواز تھا ساڑھے تین بجے مجھ سے کہا کہ تم جا کے لیٹ جاؤ تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں نے کہا ہاں میں تو جا رہی ہوں تو ڈاکٹر کرنل تاج الدین سے کہا کہ ان کو لیٹا دیجئے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ مجھے پکڑ کے لے گئے اندر کہنے لگے آپ لیٹ جائیے پروفیسر صاحب بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد کمال کو کمال تو برابر رہے وہیں کمال کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا اشارے سے کہ بیٹھ جاؤ پلنگ پر جب ہی بیٹھ گئے تو بولے ہمیشہ کمال کو امیں کمال کر کے مذاق کرتے تھے اس دن میں بیٹے کمال مجھے نماز پڑھا تو کمال نے کہا معمو لیٹے رہیے تھوڑی دیر بعد آپ ٹھیک ہو جائیے تب تو نسیم بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں اٹھا لو کمال کے یہاں پر وہاں کے اللہ ہو بس اتنا کہا ہو ختم یہ سمجھا کہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر عارف صدیقی نے لٹا کے اوٹا ایک شکن نہیں کپڑے پر ایک تھوک نہیں کوئی چیر نہیں نہ بستر پر ایک دن پہلے چادر بدلی گئی تھی کوئی کچھ نہیں ایسا لگتا تھا جیسے سو گئے نسیم انصاری تو سلما کو بالکل باپا کہتے لپٹ گیا کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں سلما آپا میں نے ایسا نہیں دیکھا یہ چچا کو ہے کیا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے باتیں کرتے کرتے سو گئے